تشریف لائیے شکریہ شکریہ ازا صاحب آپ کا اپنی ایکٹنگ کے متعلق کیا نظریہ ہے کیا آپ اچھی نقالی کو ایکٹنگ سمجھتے ہیں یقیناً دراصل ایکٹر کے مانی ہیں نقطال کے اگر کسی فلم میں مجھے نیپولین کا کردار دیا جائے جی تو میں اس کی زندگی کے حالات بڑھ کر بالکل نیپولین بننے کی کوشش کروں گا اور اگر یہ نقل کامیاب ہو گئی تو یہی نقل اداکار کی نراش ہوگی بہت خوب اچھا صاحب کیا آپ کسی غیر ملکی اداکار سے اس حد تک متاثر ہیں کہ اس کی اداکاری کو اپنانا چاہتے ہیں نقال کی نقالی میں اپنے کردار ہمیشہ اپنے ذہن سے تخلیق کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ اچھا یہ تو بتائیے کیا آپ اپنی فلمیں سنیما میں بھی دیکھتے ہیں جی ہاں ضرور اچھا تو سنیما میں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے تبصرے کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں صاحب میرے فن پر صحیح تنقید کرنے والے وہی لوگ ہیں اور ان کی پسند کا خیال رکھنا ہی میرا نسب العین ہے اداکاری ایک اداکار کی نجی زندگی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے آزاد صاحب ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق اصل قبول کرتا ہے ویسے اگر آپ یہ سوال صرف میری زندگی کے متعلق کریں جی تو میرا ایک ہی جواب ہوگا اسٹوڈیو میں آزاد ہوتا ہوں اور گھر میں صرف محمد حنیف اچھا بہت خوب تو پھر آپ کا پورا نام ہوا محمد حنیف آزاد جی ہاں اچھا تو محمد حنیف آزاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا <laughs>